لیکن عدلا عقلیہ کہ اللہ کا ساتھ حاجت روا ہے اللہ فتح دینے والا ہے اور صورت رتمان نے مشہور حکیم الدنیا سے نقل وہ سب سے بڑا دانہ اور حکیم تھا اس نے اپنے بچوں کو کیا نسخہ دیا تھا اور دلال ہے پھر حکیم الدنیا کا قول ہے جو سب سے بڑا حکیم تھا اس نے بچوں کو کیا کہا تھا وَإِذْ لُقْمَانُ کالا لکمانو دیبری وہ یا بنیا لا تشق بلّہ حکیمت دنیا نے یہی نسا تھا اور حکیمت دنیا اس کے قول میں گیارہ نصائح ہے لقمان کی وہ گیارہ نصیحتیں یاد رکھو ایک لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اور دوسرا و جہدہ کا الاان تُشْرِكَ کبھی ملزل کبھی فلا تو اگر اللہ کا مقابلہ کرے ماں باپ فلا تو ہونا حکیم الدنیا نے کہا تھا کہ ماں باپ دادوں کی مت مان لو اور تیسرا وہ تب سبیرمن انب ال پندرہ نمبر آیا حکیم نے کہا تھا وہ تب سبیرمن انب جڑ جاؤ مل جاؤ اور ملح کو جاؤ موہیدین کے ساتھ جمعہ کے ساتھ ملک ہو جاؤ الگ مت ہو جاؤ ایک چیک مت کرو دوسرا اللہ کے مقابلے میں ماں باپ بولے تو ان کا مت مان لو تیسرا وہ تبھی سبھی جو آدمی توحید کا بیان کرتا ہے اس کے ساتھ پھرتے رہو اس کے ساتھ رہتے رہو تنظیم